جو چارج شیٹ ان کی طرف سے تھی اس میں یہ بات بھی بار بار کہی گئی لیکن اس کا جواب پھر یہی دیا گیا تھا خود حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف سے کہ تم کیسے تذکرہ کر رہے ہو جبکہ اللہ تعالیٰ معاف کر چکا اس موقع پر جس سے بھی اس طرح کی کوئی لغزش ہوئی ہے جو خطا ہوئی ہے اس کا تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہیں پر معافی کا اعلان ہو چکا ہے لہذا اس کا کسی جگہ پر تذکرہ اب مناسب اور درست نہیں یہ مجھے یاد آ رہا ہے میں پوری یقین کے ساتھ نہیں کہہ سکتا لیکن نوٹ کیجیے ولپت اللہ علیہ اور اس کی اتنی اہمیت ہے کہ انہی آیات میں وہ آیت بھی موجود ہے اگرچہ وہ میں نے انتخاب میں اس کو شامل نہیں کیا ہے اس لیے کہ جو ہمارا مطالعہ قرآن حکیم کا جو منتخب نصاب نمبر دو ہے اس میں وہ آیت شامل ہے فبیما اور احمد اللہ ولاق الطفلی بلفظ مستفر اللہ نے تو دو جگہ انہیں آیات کے اندر جو ہے ان کی معاف کر کا اعلان کیا ہے ولق افا انکم پہلے آ چکا ہے نمبر ایک سو باون میں اور یہاں پھر فرما دیا ایک سو پچپن میں وقت رف اللہ علم اللہ انہیں معاف کر چکا ہے اس لیے حدود کے بھی آپ نے حکم دیا اللہ نے حکم دیا ہے آپ کو بھی کہ فاف علوم مستقف نہ ہوں آپ بھی انہیں معاف کر دیجئے اور اس کے لیے اللہ سے بھی استغفار کیجئے جو بھی خطا ہو گئی کوتا ہی ہو گئی لفظش ہو گئی اللہ معاف فرما چکا ہے بھی معاف اللہ سے بھی استغفار کیجیے میں شامر الامر اور ایسا بھی نہ ہو کہ وہ آپ کی نگاہوں سے گر اور آپ انہیں مشورے میں آئندہ شریک نہ کریں شابروں ہوں ان کے ساتھ آپ مشورہ بھی کیجئے مشوروں میں شامل کیجئے اس سے جوئی ہوتی ہے ساتھیوں کی تو وہ آپ کی اس جوئی سے محروم نہ ہو جائیں تو فرمایا ان الزین طلّہ یوم الطقل جماند الحم الشیتان المازما کسب ونحم انََ اللہ غفور الحلیم یقین اللہ تعالی غفور ہے بخنے والا اور رحیم حلیم ہے صاحب ہے وہ فوراً گرفت نہیں کرتا فوراً پکڑتا نہیں لوگوں کو اصلاح کا موقع دیتا ہے توبہ کی بہلت عطا کرتا ہے اب جتنا وقت بھی ہمارے پاس ہے اگلی جو آیات ہیں اب ہم ان کا مطالعہ شروع کر رہے ہیں نظم عہود کے نتیجے میں جو بھی ایک مسلمانوں پر جو بددلی دل شکستگی کی جو کیفیات تاریخ ہوئی ان کو بآسانی با جو ہے ہر انسان اس کا تصور کر سکتا ہے اس پس منظر میں اب یہ آیات مبارکہ ایک سو انتالیس سے ایک سو تک جتنی بھی آج ہم پڑھ سکیں گے پڑھیں گے ولا تہن ولا تہغن انتم لالونا ان کن تم مسلمانوں کم ہمت نہ ہو غمگین نہ ہو وہ کہتے ہیں کمزوری کو ولا تہن وہاں نہ کمزور پڑ جانا بلا تہنوں ولا تہغل نہ ہمت ہو نہ کمزور نہ دل تھوڑا کرو اور نہ ہی غمگین ہو وان تماعد نہ ان کنتم مومنین یقیناً تم ہی سر بلند ہوگے اگر بشرتے کہ تم مؤمن مومنی یہاں ذرا جو قابل غور اور مسئلہ ہے کہ کنتم سے مراد کون ہے آیت نازل ہو رہی ہے سنتیم شوال کے بھی بعد یا شوال ہی میں کہہ لیجیے سنتیم کے شوال میں غزہ وہ دور ہو رہا ہے اس کے بعد یہ آیت نازل ہو رہی ہے اب مسلمانوں کی جماعت اس وقت جمیت کہہ لیجیے مسلمانوں کی جمعیت میں ایک تو وہ مہاجرین بھی تھے مہاجرین تو ساری امتحانوں کی بھٹیوں سے وہ مکہ مکرمہ ہی میں گزر آئے تھے وہ تو گویا کہ زرے خالص بن کر کندن بن کر آئے ان کے بارے میں تو کسی شک و شبے کی گنجائش ہی نہیں لیکن مدینے میں جو لوگ ایمان لائے ان میں جہاں بہت صادق کل حضرت سعد ابن عبادہ جیسے لوگ حضرت اسید ابن حدیر جیسے لوگ رضی اللہ تعالی انگ کیا کہنا ہے وہ بالکل جو یہ کہ جو سابقلون ہیں مہاجرین میں سے ان کے پائے کے لوگ ہیں لیکن یہ کہ کچھ لوگ ایسے بھی ہوئے کہ چونکہ ایمان لاتے ہی وہاں کوئی آزمائش نہیں تھی لہذا کچھ ایسے لوگ بھی کہ جو اتنے پختہ نہیں تھے وہ دائرہ ایمان میں آ گئے اسلام مسلمانوں کی جماعت میں شامل ہو گئے اور یہ کیفیت نوٹ کیجیے خاص طور پر غزہ بدر کے بعد جو ہے یقیناً اس کے اندر کبیت کے اعتبار سے بہت اضافہ ہوا ہوگا جیسی بڑی فتح ہوئی جیسے یوم الفرقان جو سمجھیے اللہ تعالیٰ کی مدد جو ہے بالکل اوریاں ہو کر آ گئی ایسی صورت حال اب اس میں ظاہر بات ہے کہ وہی کیفیت کے جو فتح کے بعد ہوئی ہے وہ فتح اداجا نسلہ وفق و راحت اللہ سید فلون رفیع مل رہا تو بہت سے لوگ ہوں گے اوس و کے بھی جو ابھی کہیں بارڈر لائن کے قریب کھڑے ہوئے تھے ابھی پورے طور سے یکسو ہو کر شعوری طور پر انہوں نے ادھر آنے کا ایمان کی طرف فیصلہ نہ بھی کیا ہو ساتھ تو چل رہے ہیں قبیلے کا مسئلہ ہے سردار ایمان لے آئے ہیں لیکن اب انہوں نے گویا کہ شعوری فیصلہ کیا ہو کہ وہاں کہ اب ہمیشہ کابل ہونا چاہیے اسی جماعت میں یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کے ابھی ایمان کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ان کنتم تم نہیں گویا کہ ابھی تمہارے لیے مرحلہ باقی ہے حقیقت ایمان کی تحصیل اگر نہیں کرو گے تو ہمارا وعدہ نہیں ہے یہ قانونی ایمان داخل ہو جانا قالت الارا بو امن کلم تو ملو علاقول اسلم اس درجے کا ایمان جو ہے وہ ان وادیوں میں کام نہیں دے گا ان آزمائشوں میں ساتھ نہیں دے گا ان کے بل پر تم ان امتحانوں میں سے نہیں گزر سکتے یہ جو ہمارے وعدے ہیں ان کنتم تم اگر تم واقع مومن ہوئے تو معلوم یہ ہوا کہ اگر یہ جی الفاظ عام ہے مراد خاص ہے یہ تمام اہل ایمان سے بات نہیں کہی جا رہی ہے بلکہ مراد یہاں پر کون ہے روئے سکون کن کی طرف سے کہ جو گویا کہ ابھی حال ہی میں غزوہ بدر کے بعد ہی جنہوں نے مسلمانوں کی اس جماعت میں شرکت اختیار کی ہے وہ آئے ہیں تو انہیں اب بتایا جا رہا ہے کہ اس میں جب تک کہ حقیقی ایمان حاصل نہیں کرو گے کامیابی کی ضمانت نہیں ہے ہاں وہ حقیقی ایمان حاصل کر لو گے تو ہمارا وعدہ ہے فرمایا ای یمسسکم قرہن فقد مسل قوم قرہن اگر آج تمہیں چرکا لگا ہے زخم لگا ہے تو ذرا غور تو کرو کہ تمہارے دشمنوں کو القوم یہاں جو ہے عالف لام یہاں عہد کا ہے تو اس قوم کو بھی تو چرکا لگ چکا تھا یعنی تمہارے دشمنوں کو فقد مسل قوم قرہن ہوں تمہاری جو دشمن قوم ہے اس کو بھی تو چڑکا لگ چکا ہے ای یم سسکم کر مسل قوم یا بین اور یہ تو دن ہیں جن کو ہم اونچا نیچا الٹ پھیر آگے پیچھے کرتے رہتے ہیں لوگوں کے ماں بین تاکہ بلے یا نمواہ الظین آ اللہ تعالیٰ اچھی طرح جانچ لے پرکھ لے اور واضح کر دے مبرحن کر دے کون ہے تم میں سے حقیقی مومن اور پھر تم میں سے کچھ لوگوں کو شہید بھی بنا دے شہادت کا درجہ آتا کر دے ان آیت کا جو یہ مفہوم ہے یہ اس سے بھی زیادہ نکھر کر سورہ نسا کی ایک آیت میں آیا ہے وہاں یہ آیت نمبر ایک سو چار ہے سورہ نسا کی ولا تہ نو فرتغائیل قوم مسلمانوں القوم وہاں پر پھر وہی دشمن اپنی دشمن قوم کا تعاقب کرنے میں کمزوری نہ دکھاؤ ان کے مقابلے میں تعاقب میں ان کے ساتھ دو دو ہاتھ کرنے میں کوئی کمزوری کا مظاہرہ نہ کرو ان تکون تالموں فلندوں یا لموں نہ کما تالم اگر تمہیں رنج پہنچتے ہیں تمہیں دکھ پہنچتے ہیں تمہیں تکلیفیں پہنچتی ہیں اب سفر کرنا پڑ رہا ہے افتال کے لیے جنگ کے لیے تو ظاہر جھیلنی پڑ رہی ہے اگر تمہیں وہی علم اور رنج اور تکلیف پہنچتی ہے ان تکونوں تالموں افائن نہ ہوں گی آلموں تو انہیں بھی تو رنج پہنچتے ہیں انہیں بھی دکھ اٹھانے پڑتے ہیں وہ بھی تو چڑھ کر آئے تھے بدر میں تو کتنا طویل سفر طے کر کے آئے تھے وہ بھی پھر جب بہت میں حملہ آور ہوئے ہیں کتنا لمبا سفر طے کر کے آئے ہیں مشقتیں انہوں نے جھیلی کہ نہیں جھیلی تو جب کفر کے لیے شرک کے لیے معبودان باطل کے لیے جو کہ ذہن کے گھڑے ہوئے ہیں ان ہی اللہ اصباؤں سب میں تمہانتوں کو تو من گھڑت قسم کے معبود ہیں ان کے لیے لوگ یہ سب شختیاں جھیلنے کے لیے تیار ہیں ان کے لیے یہ ساری مصیبتیں جھیلنے کو تیار ہیں تو تمہیں تو ان سے دس گنا نہیں سو گنا زیادہ آمادہ ہونا چاہیے ان تکونو تعلمون فندوں یا نمون کما تالمون و ترجون من اللہ مالا یرجون اور تم اللہ سے امید رکھتے ہو اس ثواب کی اس اجر کی اس بدلے کی جنت کی کہ جن کی اون کو تمکوئی نہیں انہیں یقینی نہیں آخرت کا آخرت کا جنت کا جو ذخ کا کو یقین ہوتا تو, تو وہ ایمان ہی نہ لے آتے تو ان کے لیے تو کوئی امید ہے ہی نہیں برجن امن اللہ مالا یارجون تمہیں امید ہے اللہ سے عجر و ثواب کی اور بدلے کی جس کی کہ انہیں کوئی توقع نہیں تو گویا کہ تمہیں تو پھر ان سے کہیں دس نہیں سو گنا زیادہ مشقتیں جیلنے کے لیے آبادہ ہونا چاہیے وہی بات یہاں کہی ہے کر ہوں فقط مسل قوم کر کو الناس وطل کام الدین شہدا اللہ چاہتا ہے کہ تمہارا جو بھی جو حقیقی مومن ہے وہ بالکل کھل جائے منافع اور مومن علیحدہ علیحدہ ہو جائے دودھ کا دودھ پانی کا پانی جدا ہو جائے اور تم میں سے کچھ کو ید تقیزہ من شہادت کا اتپاد آپ یہ میں نے جو قرآن کا یا اسلام کا فلسفہ ہے شہادت کے موضوع پر بہت عرصہ ہوا تقریلیں کی تھی اس میں خاص طور پر یہ نقطہ نوٹ کرایا تھا کہ صرف ایک مقام ہے قرآن کا اور وہ یہ ہے کہ جہاں شہید کا لفظ لاز اللہ کی راہ میں مقتول کے لیے آیا ہے باقی کہیں اس کی اور مثال نہیں باقی اللہ کی راہ میں قتل کے لیے بھی لفظ قتل ہے ولا تقول من یقت الفی سبیل اللہ اموات ولا تحسبند الزین قطنفی سبی اللہ اموا تھا خود حضور کی جو خواہش ہے لوت اور اختلافی صبی اللہ شما ہو یا سما خود حضور کے بارے میں آیا مما محمد اللہ رسول پتخلط بالقبل رسول افعی ماتا ہو قطلا یہ شہادت کا لفظ جو ہے اصطلاح کے طور پر جو ہمارے یہاں خاص اس کا مقوم جو ہے صد فیصد وہی معین ہو گیا ہے پرانے مجید میں اس کی ایک تو مثال موجود ہے لیکن بس وہ ایک ہی مثال ہے اور وہ یہ ہے کہ تم میں سے کچھ کو رتب شہادت ادا فرما دیں و اللہ الظالمین <وَعَلَمِين> اور یہ نہ سمجھنا کہ اللہ کو ظالموں سے کوئی محبت ہو گئی ہے معاذ اللہ کہ جو انہیں یہ کچھ فتح حاصل ہو گئی انہیں ایک موقع مل گیا وہ گویا کہ ان کے انتقام کی آگ کچھ ٹھنڈی پڑ گئی ستر ان کے کھیت رہے تھے بدر میں تو ستر جو ہے مسلمان شہید ہو گئے تو ایک اعتبار سے تو معاملہ برابر ہو گیا اور ابو سفیان جاتے ہوئے یہی الفاظ کہہ کر گئے کہ ہم نے بدر کا جو بدلہ ہے وہ چکا لیا ہے حساب برابر ہو گیا ہے اب پھر آئندہ سال پھر بدر میں ملاقات ہوگی اس کا اعلان کر کے گئے بہرحال اس کو نوٹ کر لیجئے لیکن یہ سمجھ نہ سمجھنا کہ اللہ نے اللہ کو ان سے محبت ہے یا پسند ہے بلکہ یہ کہ صرف اللہ چاہتا ہے کہ تمہارا کھوٹ جو ہے وہ دور ہو جائے پھر وہی لفظ آ گیا ولے یومک حسم واہین اب دیکھیے وہاں تھا ول یومک حسم آفی کلو یہاں فرمایا ولے یومک حسم واہی نمن تمحیث ایک ہے انفرادی سطح پر ہر شخص کے دل کو خالص کر لینا کھوٹ سے پاک کر دینا یہ تو ہے یمحصہ معافی کلو بےکو ایک ہے یمحصل الذین عامنو مسلمانوں کی جمعیت کو پاک کر دے ان منافقوں سے یہ جو گڈمڈ ہے یہ جو مارے آستین ہیں ان کو علیحدہ نمایاں کر دیا جائے بالکل واضح کر دیا جائے مبرحن کر دیا جائے تاکہ مسلمانوں کی جمعیت مسلمانوں کی جماعت جو ہے وہ خالص ہو جائے ول اللَّهُ الَّذِينَ النظین عامو الْكَافِرِينَ حق القافرین اور جب یہ علیحدہ علیحدہ ہو جائے گا تو اللہ تعالی کافروں کو جو ہے پھر قتل کر دے گا نیش تو نابود کر دے گا ہم حصب تو منتخل جنا اب یہ آج تو وہ ہے جو اس سے پہلے اس کی ہم مضمون آیات آ چکی ہیں کیا تم نے یہ سمجھا تھا کہ جنت میں داخل ہو جاؤ گے ولما یا لم اللہ النظین جاہدومن کم و ابھی تو اللہ نے دیکھا ہی نہیں تم میں سے کون لوگ ہیں جو جہاد کا حق ادا کر سکتے ہیں یہاں بھی نوٹ کیجئے الفاظ عام میں مراد کون ہے مراد وہ لوگ ہیں جو مدینے میں ایمان لائے اور ان کی بہت بڑی تعداد وہ تھی جو غزبۂ بدل میں یا تو گئی ہی نہیں تھی یا یہ کہ بعد میں وہ مسلمانوں کی جمیت کے اندر یکسو ہو کر اللع شامل ہو رہے ہیں تو ابھی ان کو تو امتحانات میں سے گزرنا ہے یہ مہاجرین کے بارے میں نہیں کہا جا رہا ہے کہ ابھی اللہ نے دیکھا ہی نہیں ان کا سر واضح ہو چکا تھا ہو چکا تھا ام حسب تمقط خل الجنت علما یابرین اللہ تعالیٰ جاننا چاہتا ہے دیکھنا چاہتا ہے کون ہے حقیقت میں سبر کرنے والا یہ ہماری سورہ کبوت والے دس میں بھی آئے موجود تھی بلکہ وہاں تو شروع کی آئے تھے الفلامی حس منسوئیں آمنا بحمنا یوفتن ولاق فتن الزین قبل فلام الزین صدقو ولال امن القاضین پھر سورہ بقرہ میں آئت نمبر دو سو چودہ یہ آ چکی ہے ہم حسب تمنقل جنت وات الزین خلوم البا متا رسول کریم یہی آیت جو ہے مفہوم وہی ہے اور یہ بات میں نے بارہ نوٹ کرائی ہے وہ آیت نمبر دو سو چودہ ہے اور یہ آیت نمبر ایک سو ہے فگرز وہی وہ ہیں جو, جو ہے لیکن یہ کہ مجموعہ سات بنتا ہے دو سو چودہ کا وہی ایک سو بیالیس کا ہے ام ہسب الجنہ اور اسی میں پھر نوٹ کر لیجیے کہ اس مضمون کی آیت سورہ توبہ میں بھی ہے وہ آیت نمبر سولہ ہے 6 جمع ایک بھی ساتھ بنتے ہیں یاد رکھنے کے لیے چیزیں ہیں اب ہسیب تم منت رکھو ولما یا جاہد من کولم تخد مندون اللہ من رسول ول مومنی نا بلی کیا تم نے یہ سمجھا تھا کہ چھوٹ جاؤ گے ابھی تو اللہ نے دیکھا ہی نہیں ہے تم میں سے کن لوگوں نے حقیقت جہاد کیا اور اللہ اور اس کے رسول اور اہل ایمان کے سوا کسی سے دلی محبت نہیں رکھی محبت کے رشتے سب کاٹ کر پھینک دیے سوائے اللہ اور اس کے رسول اور اہل ایمان کے ساتھ محبت تو یہ آیات جو ہیں ہم مضمون پرانے مجید میں آئی مدد کن تم تمن موت امن قبل انتل قو ہو فقت رائے تمہ تم یہ اصل میں وہ جو جوشیلے لوگ تھے جن کے بارے میں میں, میں نے شروع ویرس کیا تھا کہ کچھ نوجوان تھے بہت جوش میں تھے اور وہ یہ کہ ہمیں تو اصل میں مطلوب جو ہے شہادت ہے ان میں یقیناً حضرت حمزہ جیسی شخصیتیں بھی تھیں رضی اللہ تعالی لیکن یہ ایک بڑی تعداد نوجوانوں کی اور پھر میں ارد کر رہا ہوں کہ ان میں بڑی تعداد ایسے لوگوں کی ہو سکتی ہے کہ جو بدل کے بعد شامل ہوئے اس حوالے سے ان کے اوپر جو تبصرہ کیا جا رہا ہے ملاقت کن تم تمن نارمل قبل انتل قو تم موت کی بڑی آرزوئیں کیا کرتے تھے اس سے قبل کے اس سے ملاقات ہو پکت رہے تو منہ ہو مان تم تو اب تم نے دیکھ لیا ہے اس کو اس سے آنکھیں چار ہو گئی اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا یعنی یہ موت کوئی اتنی آسان شے نہیں ہے انسان کو موت کی آرزو کبھی نہیں کرنی چاہیے ہاں وقت آئے اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی آزمائش ہو اسی سے استقامت کی دعا انسان کرے لیکن موت کی آرزو جو ہے وہ پسند نہیں ہے اللہ تعالیٰ کہ ہاں میں یہ بات تو آپ کہیں کہ موت آنی ہے لیکن اللہ شہادت کی موت مجھے عطا فرمائی یہ بالکل دوسری بات ہے لیکن یہ ہے کہ موت اور اس کے لیے بڑے اونچے اونچے دعوے کرنا یہ در حقیقت یہ پسندیدہ شہ نہیں ہے اس آیت کا اس جو ہے مدلول یہ ہے مما محمد اللہ رسول وہ آیت مبارکہ بھی آ گئی اور یہ بھی اس غز و کے ضمن میں بہت اہم تعلیم جو آئی ہے وہ یہ ہے کہ یہ نہ سمجھو کہ تمہارا معاملہ محمد کے ساتھ ہے صلی اللہ علیہ وسلم تمہارا معاملہ اللہ کے ساتھ ہے محمد تو درمیان میں ایک ذریعہ بنے ہیں اللہ کے رسول ہے اللہ کا پیغام تمہیں پہنچایا ہے ابلاغ اور تبلیغ یہ ان کی ذمہ داری ہے مما محمد اللہ رسول نہیں ہے محمد سوائے اس کے کہ اللہ کے رسول ہے پیغام پر ہیں, ہیں ایکچی ہے اور یہاں دیکھیے ذرا اس میں اور زور پیدا کرنے کے لیے قد خلط من قبل رسول اور رسول بھی کوئی ایسے انوکھے نہیں ہے کہ ایک ہی رسول آئے ہوں پوری تاریخ انسانی میں ان سے پہلے کتنے ہی رسول گزر چکے ہیں اصل مسئلہ کیا ہے وہ تو انسان کا اپنے رب کے ساتھ ہے چنانچہ بیعت کے سلسلے میں بھی اس اسایت کو زین میں لائی ہے جو سورہ فتح میں آئی ہے ان الدین یوبا یون کا اندما اے نبی جو لوگ آپ سے بیعت کر رہے ہیں وہ اصل حقیقت میں اللہ سے بیعت کر رہے ہیں آپ کو درمیان میں ایک لنک ہیں حقیقت میں بیعت تو اللہ سے ہو رہی ہے حقیقت میں بیع اللہ سے ہو رہی ہے خریدار اللہ ہے خریدار اللہ ہے, خریدار اللہ ہے اور مال اور جان بیچنے والے اہل ایمان ہیں تو بیع و شرح کا معاملہ اللہ اور بندے کے مابین ہے ہاں درمیان میں اللہ کے رسول ہیں کہ جان کھپانی ہے کس طور سے کھپائیں یہ بتائیں گے تو گویا کہ اب آپ اپنی جان اور مال ان کے ڈسپوزل پر کر دیجئے کہ اے نبی جیسے آپ حکم دیں گے اب اللہ کے ہاتھ بیچ چکے ہیں ہمارے پاس اب اللہ کی امانت ہے اور آپ جیسے فرمائیں گے آپ اللہ کے نمائندے ہیں اللہ کے رسول ہے ہم اپنی یہ جان اپنا مال جو ہے حج کرنے ہیں تو اصل معاملہ کیا ہے وہ تو اللہ کے ساتھ ہے یہی وجہ ہے کہ یہی آیت تھی پھر جب حضور کے انتقال کے بعد یہ کیفیت تو ہوئی تھی یہاں بہت میں کہ جب یہ افواہ اڑ گئی کہ حضور کا انتقال ہو گیا آپ شہید ہو گئے تو پھر بہت سے مسلمانوں نے یہاں تک کہ حضرت عمر رضی اللہ تعال ہو وہ چونکہ جلالی طبیعت کے بھی تھے جذباتی مزاج تھا آپ کا بنیادی طور پر تو وہ بھی تلوار جو ہے چھوڑ کر بیٹھ گئے تھے پھر حضرت احمودک رضی اللہ عالو نے پھر جب انہیں کہا ہے کہ پھر اب اگر ایسا ہی ہو گیا ہے فی باتیں تو کیا آپ حضور کے بعد صلی اللہ علیہ صدم زندگی ہماری کائے کے لیے اسی مقصد میں ہمیں اپنی جان دے دینی چاہیے پھر اٹھے ہیں اسی طرح کا معاملہ پھر حضور کے انتقال پر ہوا ہے اس وقت بھی جذبات میں آ کر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ تلوار اپنی کھینچ کر بیٹھ گئے تھے کہ جس نے کہا کہ محمد کا انتقال ہو گیا اسے ختم کر دوں لیکن حضرت احمود بک ہیں سیدھے ہجرے میں گئے کہ اپنی بیٹی کا اجرا ہے حضرت عائشہ تھی رضی اللہ تعالیانہ اجرے میں انتقال ہوا ہے حضور کا گئے ہیں چادر ہٹائی ہے چہرے سے پیشانی پر بوسہ دیا ہے کہا ہے کہ بس یہی موت تھی جو آپ پر آنی تھی اب تو کوئی موت نہیں ہے اور باہر آئے ہیں اور پھر وہی خطبہ دیا ہے من کان یابد اللہ فید اللہ اللہ یمود من کان یاد القد جو شخص بھی اللہ کو پوچھتا تھا اسے جاننا چاہیے کہ اللہ کا تو زندہ ہے اس پر کبھی موت نہیں آئے گی ہاں اگر کوئی محمد کو پوچھتا تھا صلی اللہ علیہ وسلم تو وہ سن لے کہ محمد کا انتقال ہو گیا اور پھر یہ آج پڑی ببا محمد اللہ رسول قطخلط مل قبل رسول افائم ماتاخلت اللہ کا محمد تو اللہ کے رسول ہے صلی اللہ علیہ وسلم ان سے پہلے بہت سے رسول ہو گزرے ہیں تو کیا اگر ان کا انتقال ہو جائے یا یہ کہ وہ اللہ کی راہ میں قتل ہو جائے پھر دیکھیے وہی لفظ قتل آ رہا ہے اور قتل نا یعنی قلع تم ادا تو کیا تم اپنی ایڑیوں کے بل لوٹ جاؤ گے دین کو چھوڑ دو گے اس مشر کو چھوڑ دو گے دین کا جھنڈا اٹھانے کا جو تم نے جو بھی بیڑا اٹھایا ہے اس سے روگردانی کر دو گے بابا یون قلیب اللہ آپ کے بے فلح جو کوئی بھی اپنی ایڑیوں کے بل لوٹ جائے گا تو اللہ کو کوئی نقصان نہیں پہنچائے گا بس شاکرین اور یقین اللہ تعالیٰ بدلہ دے گا جزا دے گا جو اس کے شکر گزار بندے ہیں شکر ادا کرو نعمت ہدایت اللہ کی تمہیں ملی ہے محمد الرسول اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے وہ نعمت ہدایت اللہ کی طرف سے آئی ہے جیسا کہ حضور نے فرمایا بڑے پیارے الفاظ ہیں کہ اللہ موتی وان القاسم عطا کرنے والا تو اللہ ہے میں تو صرف تقسیم کرنے والا ہوں شے اللہ نے دی ہے جو میں تقسیم کر رہا ہوں تمہارے ماں بہن لیکن حقیقت میں وہ نعمت تو اللہ کی عطا کرنا ہے ہدایت اللہ نے دی ہے جو بھی پیغام ہدایتوں میں پہنچا رہا ہوں اصل میں تو اللہ کا پیغام ہو تو اصل شکر اس کا یہ ہوگا کہ اللہ کی اس ہدایت کا شکر ادا کرو اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب تک موجود ہیں ان کی سرکردگی میں ان کی عمارت میں ان کے و بازو بن کر ان کے عوان و انصار بن کر یہ کام کرو اگر ان کا انتقال ہو جائے جو ہو کر رہنا ہے اور اگر یہ کہ فرض کیجیے بالفرض وہ اللہ کے راہ میں قتل ہو جائے تو وہ مشن تو اپنی جگہ کامناک ہے وہ تو تمہارا فرض ہے وہ تو اللہ کی طرف سے تم پر ذمہ داری ڈالی گئی ہے ہوئی اتباع کو اس نے تمہیں چنا ہے لہذا تمہیں تو اپنی ذمہ داری کو ادا کرنا ہے اور جو لوگ اللہ تعالیٰ کی اس ہدایت کا شکر ادا کرتے ہوئے اس فرض کو ادا کرتے رہیں گے اللہ تعالیٰ انہیں وہ ان کا پوری پوری جزا عطا فرمائے گا بس یہیں تک آج پہنچ پائیں گے اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں ابھی اگلے ہفتے کی ایک نشست جو ہے وہ اس طرح کے لیے شد اور لگانی پڑے گی بارک اللہ علی ولا کل قرآن العظیم و نفانی ویات کم بل آیات وزر